أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لدوه فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك لا يعلم ما تكِن الصدورهم وما يعلنون ومام غب فسم اب الرد في فی کے تمام قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے درد السلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ صلاۃ والسلام السلام پر خصوصاً پیغمبر آخر ضماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو آج فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات کے اوپر بھی شکر ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اللہ نے جس قدر توفیق دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم لوگوں نے اس مہینے کے اندر نیک کام انجام دیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھنے کی اور حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے سامعین کرام رمضان المبارک سے پہلے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے صورت النمل آیت نمبر ستر تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا رمضان المبارک کے آ جانے کی وجہ سے درمیان کے خصوصی دروست تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور وعدہ کیا گیا تھا کہ رمضان کے بعد آپ کے سامنے آیت نمبر ستر کے بعد جو صورت النمل کی آیتیں ہی ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور ترتیب درس قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب سلسلے وار درش قرآن مجید کا شروع کیا جا رہا ہے اور ابھی آپ کے سامنے سورت النمل سے آیت نمبر ستر پر ایک سے لے کر کے ستر پر پانچ تک یعنی پانچ آیتیں تلاوت کی گئی یہ صورت النمل جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک تعالی نے مشرقین مکہ کو مخاطب فرمایا ہے اور توحید عقیدۂ آخرت اور ان سب چیزوں کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے اس صورت النمل میں آیت نمبر سکسٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی وحدانیت کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالی تنہا اکیلا وحدہ اللہ شریک ہے اس کے اوپر بے شمار دلائل پیش کیے ہیں اور دلائل کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس روئے زمین پر اور اس پورے کائنات میں اگر سر جھکانے کے لائق اگر کوئی ذات گرامی ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اگر کسی کی تنہا عبادت کی جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اسی سلسلے کی کڑی آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پانچ آیات کے اندر مشرقین مکہ کے عقید آخرت کی تردید کی کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کھیل تماشی کی ہے اور یہاں سے مر جانے کے بعد آخرت میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم کو آخرت میں پہنچنا ہی نہیں ہے بلکہ مر جانا ہے مر جانے کے بعد مٹی میں مل جانا ہے ہمارے جسم سڑگل جائیں گے اور پھر ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں اور اسی عقیدے کے پیش نظر اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں نبوت کا انکار کرتے تھے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی جو بنیادی تعلیم ہے عقیدہ آخرت یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں سے سب سے بنیادی تعلیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بھی عقیدہ آخرت, آخرت کی طرف ترغیب دلایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آخرت کا عقیدہ نہ ہو اور آخرت کے اوپر ایمان نہ ہو تو انسان اپنی عملی زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آج بہت سارے مسلمان اگر اپنے قدم کو آگے بڑھانے سے ڈر جاتے ہیں تو بس اس واسطے سے کہ آگے آخرت ہے اور جو کچھ ہم انجام دیں گے رب کے سامنے پوچھ گچھ ہونے والی ہے یہ عقیدہ سامنے رہنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اپنے اس قدم کو جو گناہ کی طرف بڑھتے ہوتے ہیں روک لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صورت البقرا کے اندر جب سورہ کی شروعات کی تو سب سے پہلے متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفات کو اور ان کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ الدین امین بالغیب جو ایمان والے اور متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ غیب کے اندر جہاں اللہ تبارک وطالعہ پر ایمان رکھنا ہوتا ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے کے رسولوں اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہوتا ہے وہی غیب کے اندر آخرت پر بھی ایمان رکھنا لیکن صفات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ بل آخرت یعنی ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں گویا آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے اور آخرت کی جو تعلیم ہے یہ بنیادی تعلیم ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھنا اور ہمیشہ اس کی فکر کو دل کے اندر بسائے رکھنا یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم ہے تو اسی چیز کی طرف نہ صرف یہ کہ مشرقین مکہ کو ترغیب دلائی گئی ہے بلکہ مومنوں کو بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وطالہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرقین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ یقولہ متاحد الوادم سادتے مشرقین مکہ کہتے ہیں کہ جس آخرت کا اور آخرت کے عذاب کا اپ کر رہے ہیں وہ کب آئے گی جس آخرت کا آپ وعدہ کر رہے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ مومنین کو جنت ملے گی اور مشرقین کو جو ہے عذاب ملے گا ان کو سزا ملے گی ان کے کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا یہ کم آئے گا یقین حادل واگ ان کو سازکین اگر آپ سچے ہیں تو بتلائیے اگر مسلمان سچے ہیں تو بتلائے کہ آخرت کب کب کائم ہونے والی ہے یہ جو پوچھتے ہیں یا مشرقی مکہ جو پوچھتے تھے وہ اس واسطے سے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ آخرت کا عذاب جلدی آ جائے یا اللہ کا عذاب جلدی آ جائے اس لیے نہیں پوچھتے تھے بلکہ یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہتے تھے ان کا اس کے اوپر یقین نہیں تھا وہ اس وعدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا سمجھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھوٹا سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کُلسا اور ددیف القم بازی تستاجنوں جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو جس آخرب کے عذاب کے جلدی آ جانے کا تم زور کر رہے ہو ممکن ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تم کو لگ چکا ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے مشرقین مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تکلا دیا کہ جس عذاب کا وہ جلدی مچا رہے ہیں جس عذاب کی وہ جلدی کر رہے ہیں اس کا حصہ ان کو لگ چکا ہے بدر کے موقع سے تین سو تیرہ مسلمان تھے اور اس کے مقابلے میں ہزار کی تعداد میں جو ہے کافی مشرقین تھے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان کو دوچار کر دیا اور اس کے علاوہ کتنی بار ان کے اوپر عذاب آیا اللہ اسی بات کو فرما رہا ہے کہ جس عذاب کی جلدی تم کر رہے ہو ممکن ہے کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تم کو لگ چکا ہو وہ رَبَّكَ رب فَضْلٍ عَلَى فضل الناس والناس النَّاسِ ہوں داعش کروں اور بے شک آپ کے رب کا فضل جو ہے وہ لوگوں پر بہت بڑا ہے آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے اوپر فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں اگر اللہ تبارک تعالی چاہے تو عذاب جس وقت چاہے بھیج دے رب کو عذاب بھیجنے سے کوئی روک نہیں سکتا لیکن اللہ تبارک تعالی تو فضل والا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم کو اور تھوڑی مہلت دی جائے تم تھوڑا اور سوچو تم تھوڑا اور غور و فکر کرو اپنی زندگی کے اوپر غور کرو رب کی نعمتوں کے اوپر غور کرو اللہ کی نشانی کے اوپر غور کرو اور اس کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر سو پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہیں اس کے اوپر غور کرو اور غور کر کے رب کی طرف لوٹاؤ اللہ یہ چاہتا ہے اللہ کو عذاب بھیجنے میں رتی بر بھی دقت نہیں ہو سکتی جب چاہتا ہے بھیج سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کے فضل کو نہیں جانتے اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کہہ رہا ہے وہ ان نوربک لیا علم تو کن سدور یہ جو مکہ والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو اگینسٹ میں کھڑے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ کب آئے گا دراصل اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا عذاب بلوانا چاہتے ہیں جلدی چاہتے ہیں بلکہ آپ کی تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آپ کے اوپر فضل ہے اور اللہ نے جو آپ کو سربلند کیا ہے اور جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جس طرح سے انقریب اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس روز زمین کے اوپر مستحکم کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے آپ کو سرخرو کر رہا ہے یہ بغض ان کے دل کے اندر سما گیا ہے اور بغض کی وجہ سے حسد کی وجہ سے جو انہوں نے دل کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آگ کب آئے گا یعنی وہ جو عذاب کب آئے گا کہہ کر کے آپ کی ہنسی اڑانا چاہتے ہیں آپ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں اور دراصل یہ جو اس طرح کی بات بول رہے ہیں یہ آپ کی ہنسی اور مذاق اڑانے کے لیے بول رہے ہیں اور ان کے دل کے اندر جو بوگ چھپا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے وہ یہ بات بول رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں وہ ان نوربک ماں تو کن و سدور ہوں <يُولِنُون> ان لوگوں نے جو دلوں کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جن باتوں کو وہ ظاہر کر رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے میں اللہ نے نہ کوئی انسان چاہے بات کو چھپا کر کے رکھے یا کوئی انسان چاہے بات کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے چاہے کوئی انسان رات کو چپکے چپکے چلے چاہے کوئی انسان دن کے اجالے میں چلتا پھرتا چلے اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتا ہے اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے وہ مَا رب صُدُورُهُمْ وَمَا تو جن باتوں کو ان لوگوں نے دلوں میں چھپایا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے اور جن باتوں کو ان لوگوں نے ظاہر کر دیا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے اور اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتاب مبین زمین و آسمان کی جو بھی پوشیدہ چیزیں اللہ سب کو جانتا ہے اور صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ کر کے رکھا ہے یعنی اے مکہ والوں یا اے وہ لوگو جو اسلام کے خلاف سازشوں میں پڑے ہو یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے تم جو ظاہر کرتے ہو رب اس کو بھی جانتا ہے تمہارے دل کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں رب اس کو بھی جانتا ہے تمہاری جو کرتوت ابھی اس وقت کی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور آنے والے فیوچر میں جو تم سازشیں تیار کر کے رکھ رہے ہو اور رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے اور صرف جانتا نہیں بلکہ ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ریکارڈ کر کے رکھا ہے سب بات کو رب العالمین نے ریکارڈ کر کے رکھا ہے تم کیسے کیسے کدھر کدھر کیا کیا کرنے والے ہو کس طرح سے کرنے والے ہو رب العالمین ان تمام باتوں کو جانتا ہے اور ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے محفوظ کے اندر لکھ کر کے رکھ لیا ہے محترم سامعین کرام یہ مکہ والوں کو وسیعت ہے نصیحت ہے ان کے خیالات کی مذمت ہے اور دراصل یہ مکہ والوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تمام انسانوں کو نصیحت دی ہے کہ یاد رکھو تمہاری زندگی کا کوئی بھی عمل تمہاری زندگی کی کوئی بھی سوچ تمہاری زندگی کا کوئی بھی قدم تم چاہے جس انداز میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو تم چاہے لوگوں کے سامنے واضح ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارو چاہے تم ڈیول فریش ہو کر کے ایک چہرے کو لوگوں کے سامنے رکھو اور دوسرے چہرے کو لوگوں سے چھپا کر کے رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے ہر فعل کو جانتا ہے تمہارے ہر قدم کو جانتا ہے لہذا اے لوگوں اور اے مسلمانوں آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے دین کو خالص کر لو اپنے دل کو اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص کر لو اور جو بھی قدم تمہارا زندگی کے اندر اٹھے وہ خالص رب کی رضا مندی کے لیے اٹھے اے لوگوں اس کے اوپر توجہ دے دو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عالم سر واقف پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دل کے اندر جو کچھ چھپا کر کے راز رکھے جاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی آیات کے اوپر تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس قرآن کریم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دے آمین یارت بلا عالمین و اللہ البلاغ المبین